شہد اللہ انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسم شهد اللہ انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسم لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وقل اللہ وتعالى و تعالیٰ واحہ ومیزان اللہ تطغف في واقی ملو نب القستی ولا تقصر المیزان صدق اللّہ العظيم قرآن کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ جشان نے کائنات کے نظام کو عدل اور قسط پر قائم فرمائے پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم گواہی دیتے ہیں تین لوگوں کی گواہی کا ذکر اور ترتیب دیکھیں کیسے شہید اللہ اللہ تعالیٰ ولملاکت اور فرشتے وہ عرالعلم اور اہل علم علماء ان کی یہ گواہی ہے کیا کہ انّا اللہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود قا امم کہ وہ اور یہ کہ وہ پوری کائنات میں عدل و انصاف یعنی صحیح توازن اور تناسب کے ساتھ نظام عدالت کا قائم رکھنے والا ہے کائنات میں آپ جتنا غور کریں گے جتنا دیکھیں گے تو عدل نظر آئے گا ہر چیز کے اندر توازن بھی نظر آئے گا انصاف نظر آئے گا ایک چیزوں کے اندر ایک تناسب اور برابری نظر آئے گی یہ اللہ جل شاہ کی صفت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ بھی ہے کہ ہمیں بھی عادل پر ہونا چاہیے قرآن کی آیت ہے کہ ولا یجرمن کم شناعن و قومن اعلیٰ اللہ تعادل اے دل <لِلتقوة> کہ کسی کی دشمنی کسی سے عداوت تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے یا تمہیں اس بات پر نہ لے آئے کہ تم عدل چھوڑ دو یا عدل کرو ہوا اقربول تقوع یہ تقوع کے بہت قریب ترین انسان کا جب کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو اکثر انسان سے دشمنی کے اندر پھر عدل کے پیمانے چھوٹ جاتے آپ نے دیکھا نہ کہ ہم لوگ ہمارے پاس دوہرے پیمانے ہوتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہماری ان کے لیے ہمارا پیمانہ اور ہوتا ہے اور جن لوگوں جو لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے ان کے لیے ہمارا پیمانہ اور ہوتا ہے اور اگر کسی سے دشمنی یادعوت ہو جائے اس کے لیے تو ہمارا پیمانہ پھر بالکل ہی بدل جاتا ہے ہم طور پر یہ قرآن مومن کا جو مزاج چاہتا ہے یہ وہ مزاج نہیں ہے سب سے عدل کی جو سب سے بڑی چیز پہلی چیز جو ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے وہ عقیدہ تو ہے یہ عدل پر قائم بہت ہی ناانصافی ہے قرآن نے کہا نا ان نہ شرک اللہ کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے سب سے بڑا ظلم ہے شرک یعنی کہ اللہ جل شاہ کی ذات و صفات اور اس کی عظمتوں اور اس کی کبریائی اور اس کے تقدس اور اس کی بڑائی اور اس کی خالقیت اس کی مالکیت کو چھوڑ کر اور حقیر مخلوق جس کا خالق کے ساتھ کوئی جس کو کہنا چاہیے کوئی تناسب ہی نہیں بنتا اس مخلوق کو خالق کی صفات کے ساتھ متصف کرنا ظاہر بات ہے کہ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ ان شرک الغل مناظم شرک بہت بڑا ظلم پہلی چیز ہے کہ انسان کے عادل ہونے کے لیے عادل کے اوپر قائم رہنے کے لیے کیا ہے کہ وہ توحید والا ہو موحد ہو اللہ جل شانحو کو کائنات میں سب سے بڑا اور اللہ تعالیٰ کی کی جو صفات ہیں اس کا قائم اس کو قائم اس کو قائم کرنے والا دوسرا اسی آیت میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے قا بالقسط ہونے کی گواہی دی ہے یہ لفظ قسط بھی عدل ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے قسط قوا کے ساتھ آخر کے اندر قرآن کے اندر جا جا بجا آتا ہے تو یہ بھی چیزوں کے توازن کو برقرار رکھنے کے معنی میں پلڑے دونوں طرف کے برقرار رکھنے کے معنی کے تو جس آیت کے اندر اللہ جل ہُو فرشتوں اور اہل علم کی اس گواہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قائم بالقسط بل قسط ہے اور اللہ تعالیٰ انہو لا الہ اللہ اور اللہ تعالیٰ ایک ہے اس ساری بات کے بعد جو مختصر سی آیت ہے وہ یہ ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام کہ دین زندگی گزارنے کا طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ تو اللہ جل شاہ کے نزدیک اسلام ہی ہے یعنی اسلام ہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے تو یہ عدل کا ایک دوسرا پیمانہ ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے جو انتخاب کرے طریقوں میں سے کسی طریقے کا تو وہ اسلام ہے اور انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً دنیا میں اسی کام کے لیے مروز کیے جاتے ہیں. قرآن کی کایت آپ نے سنی بھی ہوگی کہ هو اللہ ارسلہ <سلام> رسول بالہداء ودین الحق لی الرہدینمشرکوم کہ اللہ جشعن وہ ذات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت بالہدا ارسل رسول بالہدا ہدایت و الحق اور دین حق دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا لیو غیر الدین کلح تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو زندگی گزارنے کا حق طریقہ ہے وہ دنیا کے اندر چلتے تمام طریقوں کے اوپر غالب ہو جائے کہ دنیا میں لوگوں نے زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے بنائے ہوئے ہوں گے بہت سارے طریقے اپنائے ہوئے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کا طریقہ غالب ہو جائے تو آپ کا طریقہ غالب کیسے ہوگا ہم لوگوں کے غالب یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر غالب فرمایا ہی تھا اب کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کے غالب کرنے سے ہر دور کے اندر مسلمانوں کے مسلمان اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کس طریقے کو غالب کرتے ہیں جس طریقے پہ مسلمان چلیں گے اور جو طریقہ اپنائیں گے رہن سہن کا مشست و برخواست کا اٹھنے بیٹھنے کا چلنے پھرنے کا پہننے اوڑھنے کا اور باقی جو زندگی کی بود و باش اور تمدن کا کے جو بھی مظاہر ہوتے ہیں تو اس سے فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کس کو غالب کیا ہوا کون سے کون سا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر غالب ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ اللہ جانو نے اسلام کو صرف اسلام کو دین کہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی عدل و قسط کے مطابق گزارے ہر چیز میں یعنی میں نے عرض کیا کہ عقیدے میں یعنی اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور توحید سے لے کر پھر نیچے تک تمام مراحل میں عدل کا وہ خیال رکھے گا کوئی چیز اس سے عدل کے خلاف نہ ہو ایک متوازن زندگی سے زیادہ بہترین چیز کوئی اور نہیں ہوتی آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ جس زندگی سے متاثر ہوں گے اثر لیں گے جس کا وہ آپ توازن سے لیں گے کہ آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ اس نے تمام پلڑے برابر رکھے ہوئے ہر چیز اس کی متوازن کہیں جھکاؤ غلط جھکاؤ آپ کو نظر نہیں آئے یہ انسانی رویوں میں بھی ہے یہ انسانی رشتوں کے اندر بھی ہے یہ انسانی اعمال میں بھی ہے یہ عقائد میں بھی ہے یہ عبادات میں بھی ہے یہ معاملات میں بھی ہے جہاں پر بھی آپ کوئی خرابی دیکھیں گے تو اس خرابی کی وجہ یہ ہوگی کہ بیلنس خراب ہو گیا دیکھیں دیکھیں توحید کتنی اچھی چیز ہے اور کتنی بنیادی چیز ہے لیکن توحید میں بھی بعض لوگ توحید کے نام پر غلو کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں کچھ چیزوں کو توحید کی ضرورت سمجھتے ہیں ہمارے حضرت دم فرماتے ہیں کہ توحید کے نام پر توہین نہیں کرنی چاہیے یعنی بعض لوگ توحید کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید کامل نہیں ہوگی جب تک ہم صلف صالحین کی توہین نہیں کریں گے بڑوں کو صلف صالحین کو برا بھلا نہیں کہیں گے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کتنی بڑی بات ہے اور کتنی سعادت والی بات ہے کہ انسان عاشق رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو محبت کرنے والا ہو لیکن آج آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر شرک و بدعت کا ایک بازار گرم کر دیا گیا یعنی عنوان اس کا بہت اچھا ہے عنوان ایسا ہے کہ اس سے کوئی مسلمان اس عنوان سے اختلاف ہی نہیں کر سکتا کہ حضور سے محبت ہے بھئی محبت کے نام پر کیا ہو رہا ہے کوئی بھنگڑے ڈال رہا ہے کوئی دھمالیں ڈال رہا ہے کوئی ناچ رہا ہے کوئی گا رہا ہے اور یہ کس کام پر ہو رہا ہے محبت کے نام پر ہو تو بیلنس خراب ہو گیا نا مسئلہ بیلنس کا ہے توازن کا ہے سارا کا سارا مسئلہ اگر انسان توازن سیکھ لے اس طرح رشتوں کے اندر آپ دیکھا ہوگا لوگوں سے توازن خراب ہو جاتا ہے کہ اس کی جو ترتیب ہے اللہ جل شانوں کی جانب سے ایک مراتب طے ہیں تو وہ توازن لوگوں سے آج کل دیکھیں کتنے گھر کتنے گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ خاص طور پر شادی کے بعد ماؤں کو جو یہ ایک گلا پیدا ہوتا ہے کہ, کہ مرد شادی کے بعد بیوی اور ماں کے درمیان صحیح توازن نہیں قائم رکھ سکتے عمومی جو بارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ مکمل جھکاؤ بیوی بی کی جانب ہو جاتا ہے. ماں اگنور ہو جاتی ہے اور اس کے وہ ضروری حقوق اور فرائض بھی ادا نہیں ہو پاتے آپ آج سروے کریں اسی نوے فیصد گھروں کے اندر مائیں شاکی ہوں گی ایسا ہے یا نہیں اسی نوے فیصد گھروں کے اور ماؤں کے شکوے درست بھی ہوں گی تو مسئلہ کیا ہے توازن خراب حالانکہ شریعت کے اگر احکامات پہ چلا جائے تو بیوی کے اپنے حقوق ہیں وہ اس کے ادا کیے جائیں گے ماں کے اپنے حقوق ہیں اس کو ادا کیے جائیں گے بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں اولاد کے اپنے حقوق ہیں اگر توازن درست ہو انسان کا تو وہ ان سارے رشتوں کے ساتھ انصاف اور عدل کے ساتھ نبھا سکتا ہے اور جو لوگ نبھا رہے ہیں صحیح طریقے کے ساتھ قابل رشک زندگیاں گزار رہے ہیں یہ توازن بھی یعنی جب انسان کے دین میں توازن آتا ہے تو اس کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر توازن آ جاتا ہے اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے کام اپنی جاب اور اپنی فیملی میں توازن نہیں رکھ سکتے کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کتنے بچے آج آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے والد سے اس بات پہ شاکی ہیں کہ ان کا کام اور ان کا خاندان متوازن نہیں جتنا وقت ان کو اپنے بچوں کو دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتے پیسے کی دوڑ کے اندر لگے ہوئے پیسے کی دوڑ, دوڑ میں لگے ہوئے حالانکہ پیسہ کما بچوں کے لیے رہے ہوتے لیکن بچوں میں ایک احساس محرومی ہی رہ جاتا ہے بعض اوقات اسی طرح ہم اپنے گھریلو زندگی سے باہر نکل کے کام کی زندگی کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو ہماری عمومی اسلامی معاشروں میں خاص طور پر آپ کو لوگ ایک عدم توازن کا شکار نظر آئیں گے لوگوں کے درمیان یعنی اگر ایک آدمی ایک آفس میں جاب کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے اور آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ اپنے بڑے کے ساتھ اس کی تواز و خوشامد کی حد تک پہنچی ہوئی ہوتی اور اپنے چھوٹے کے اوپر اس کا جبر جو ہے وہ تکبر کی حد تک پہنچا ہوتا ایک ہی آدمی ہے ایک رویے کے اندر متکبر ہے اور دوسرے رویے کے اندر خوش آمدید ہے ایک ہی بندہ فرق کیا ہے کہ وہ اس سے بڑا ہے تو آپ اس, اس کے ساتھ بات آپ نے یہ منظر ٹی وی ڈراموں وغیرہ کے اندر تو دیکھا ہوگا نا کہ جب بندہ گیا اپنے باس کے آفس میں تو وہاں اس کو سلوٹ شلوٹ مار کے اور ڈانٹ کھا کر جب اپنے دفتر واپس آیا تو اپنے چھوٹے کو بلا کر پھر اس کو جو ہے اس ڈانٹ کے اندر مزید اضافہ کر کے وہ اس چھوٹے پر نکال دی عدم توازن بڑے کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ اسلام نے ہمیں یہ توازن سکھا ہے اب بڑوں کے ساتھ کیا کیا کہا گیا ہے کہ اپنے بڑوں کا کیا کرو ادب کرو اس میں ہر قسم کے بڑے شامل ہیں یہ دنیاوی بڑے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس کے بغیر دنیا کے کام چلتے نہیں ہیں اللہ تعالی نے دنیا کے نظام بنایا ہے جس کو آپ سے بڑا بنایا گیا ہے شرع حکم یہ ہے کہ اس کا اس کے احکامات مانو جب تک کہ وہ حکم خلاف شریعت نہ اگر آپ کا کوئی باس ہے اس کی بات ماننا آپ پر شرعن ضروری ہے اللہ یہ کہ وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو کیونکہ شریعت کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ تعلی مخلوق انفی الخالق اللہ جل شانہ کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی معصیت کر کے نافرمانی کر کے مخلوق کی فرم برداری نہیں کی جائے گی یہ تو والدین کی بھی نہیں کی جائے گی والدین بھی اگر کوئی غیر شریع بات کہیں گے تو وہ نہیں مانی جائے گی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے پاس نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں ہماری والدہ کے عتی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھو کوئی آ کر کہتے ہیں کہ والدہ کے عتی داڑھی کٹوا دو تو وہ بےچارے چونکہ نیک ہوتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماں کا کہنا تو ضروری ہے ماننا تو اب کیا ہم کیا کریں تو بالکل صحیح ہے والدین کے احکامات والدین کی بات ماننی چاہیے لیکن جب تک وہ اللہ کی بات سے ٹکرائے نا جب وہ اللہ کی بات سے ٹکرائے گی پھر بالکل نہیں مانی جائے گی تو ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی بڑے ہوں گے اگر کسی کو کسی کے اوپر سرپرست مقرر کیا گیا ہے کسی کو کسی سے بڑا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے تو وہ اس کی بات مانے گا لیکن اس وقت تک جب تک وہ بات خالق کی بات سے ٹکرائے گی نہیں ٹکرائے گی پھر ماننے کا بالکل اس کو وہ نہیں مثلاً کسی کو ابھی اب آج مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا آج نہیں کل کل کل یا پرسوں پوچھا کہ میرے دفتر میں جو میرے باس ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں روزہ نہیں رکھ اور کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے تم لوگوں کی کارکردگی پر اثر پڑ جاتا تو اس کے لیے کیا حکم جنرل پرویز مشرف صاحب کو ایک شوق چڑھا تھا امیر المومنین بننے کا تو ایک زمانے میں علماء کو بلایا تھا مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ زندہ تھے تو ان سے کہا تھا کہ میں امیر المینین ہوں اور میرا حکم ماننا آپ لوگوں پر شرن فرض تو اس کا یہ خیال تھا کہ امیر المین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی حکم دے تھے کسی نے اس کو اس کو خود تو اتنی باتوں کا نہیں پتہ ہوگا کسی نے بتائی ہوگی یہ بات بھی یہ ٹوٹکا بتایا ہوگا کسی نے کہ شاید اس طریقے سے یہ دوسرے لوگ قابو ہو جائیں گے ایک طبقہ تو زور کے آگے جھک جاتا ہے جو طبقہ زور کے آگے نہیں جھکتا اس کو کوئی دینی بات کرنی چاہیے تو دینی بات پر شاید اس کے دل کے اندر یہ آئی ہوگی کہ جو اس طریقے کے ساتھ ان کے سامنے بات رکھی جائے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم ہر چیز میں توازن کو قائم رکھیں برقرار رکھیں مجھے یاد آتا ہے کہ میں جس میں میری جوانی کے زمانے کی بات ہے تو میرے استاد جو تھے جن سے مجھے بہت زیادہ تعلق تھا بہت زیادہ حضرت مولانا محمد امین اور اکزئی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا ہنگوک علاقہ وہاں پر ہوتے تھے تو میں ایک دفعہ ان کے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا وہ پورے رمضان کا احتکاف کیا کرتے تھے ہمیشہ سے جب سے ہم نے ان کو دیکھا دس سال میرا ان سے تعلق رہا کرو شہید ہو گئے دس سال ان کے ساتھ میرا بہت ہی گہرا تعلق رہا میں اپنا ہر کام ان کے مشورے سے کرتا تھا جو کام کرنا ان سے پوچھتا تھا جیسے وہ کہتے تھے ویسے ہی کرتا تھا بہت فائدہ ہوا ان کے مشوروں سے زندگی کا ہمارے رخ کی تعین میں ان کا سب سے بڑا کردار ہے میرے والد کے دوست تھے اس لیے میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے تو وہ اتقاف فرماتے تھے پورے رمضان کا سعودی رویت کے مطابق سعودی عرب میں چاند ہم سے ایک دن پہلے نظر آتا عام طور پر تو سعودی رویت کے مطابق وہ اس پر عمل کرتے تھے روزہ رکھنے میں عید میں نہیں عید تو اپنے معاشرے کے ساتھ کرتے تھے روزہ رکھنے میں ہمیشہ عالم اسلام میں جہاں پہلا اعلان ہو گیا وہ اس کے ساتھ ہی وہ بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور اسی دن مسجد میں چلے جاتے تھے عید کی رات کو جس کو لئی الجائزہ کہتے ہیں جب رمضان ختم ہو چکا ہوتا ہے مسجد سے باہر نکلتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ تقاف ختم ہو گیا لیکن گاؤں کے اندر جا کر کسی کی عیادت کر کے یا کسی کی تعزیت کر کے ظاہر ہے ایک مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی فوت ہوا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی بیمار ہوا ہوتا ہے ایک مہینے سے تو مسجد میں ہوتے تھے تو گھر نکلتے تھے اور جا کر کسی کی عیادت کی کسی کی تعزیت کی اور مسجد سے نکل کر گویا اعتکاف کے ختم ہونے کا اظہار بھی کر دیا پھر واپس مسجد میں آتے تھے لہل الجائزہ بھی مسجد میں گزارتے تھے عید کی صبح گھر جایا کرتے تھے اشراک کی نماز پڑھ کے تو گھر جڑا ہوا تھا مسجد کے ساتھ متصل گھر تھے. تو ایک سال میں ان کے ساتھ اعتکاف کر رہا تھے یا آج سے کوئی تیرہ چودہ سال پہلے کی بات ہوگی تو مجھے شوق ہوا اب اعتکاف ہم دونوں ہی تھے مسجد میں صرف وہ ہمارے شیخ جو ہیں کربا شریف میں مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دام برکاتوں یہ ہنگو ہمارے استاد کی جگہ اور ہمارے شیخ کی جگہ قریب قریب ہے تھوڑا سا فاصلہ ہے تو حضمان امین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ کسی کو اپنے ساتھ اتکاف نہیں کرنے دیتے تھے جو آتا تھا اس خواہش کا اظہار کرتا تھا اسے کہتا تھا کہ جاؤ کربوگا شریف میں کرو مفتی صاحب کے پاس کرو جا کے ان کے ہاں اعتکاف کے اندر کربوگا شریف میں اعتکاف میں میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سال اب عبداللہ جگہ وسیع ہو گئی ہے کوئی ڈھائی ہزار تین ہزار لوگ اعتکاف کے اندر ہوتے ہم بہت پہلے بھی پہلے جگہ کم تھی مسجد کی توسیع ہوئی تھی تو اسی کے حساب سے مطلب چار فٹ کی جگہ دی جاتی ہے ایک بندے کو صرف ناپ کر کہ آپ کے پاس یہ چار فٹ چوڑائی اور چھ ساڑھے چھ فٹ کی لمبائی کی جگہ ہے مسجد کے اندر اس طرح کی ساری مسجد تقسیم ہے کیونکہ اتنے لوگ آتے ہیں اتکاف کرنے پر تو میں کیا اتکاف کے تو مجھے انہوں نے منع نہیں کیا میں نے بتایا کہ میرا سا تعلق بہت زیادہ تھا تو میں جیسے دن اتکاف شروع ہوا تو پہلا دن تھا اگلے دن تو وندے کو شروع شروع میں جوش زیادہ ہوتا تو میں تلاوت کرتا رہا تلاوت کرتا رہا مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے اس دن بائیس سے بارے پڑھے ایک ہی دن پہ ساتھ صاحب مجھے دیکھتے رہے کہ یہ مسلسل تلاوت کر تو شام کو مجھے بلایا ان سے کہتے مجھے وہ ہمیشہ سید عدنان صاحب کہتے تھے پورا نام لیتے تھے اپنے بہت ہی متواز انسان تھے میرے والد کے میں نے بتایا کہ ہم عمر تھے ہم عمر تو نہیں تھے چھوٹے تھے ان سے لیکن ان کے دوست تھے ان کے ساتھ تعلق تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا الحاق متقاصر کے اس کا مطلب یہ تکاثر کہتے ہیں کثرت کو بتکلف یعنی خوب ہر چیز کے اندر ضرورت سے زیادہ کثرت کرنا تو کہا کہ یہ نیک کاموں کے اندر بھی اس کو اس کا اس پہ غور کرنا چاہیے یعنی نیک ہی کام بھی اتنا کرنا چاہیے جو بندہ جس کا تحمل کر سکے بعض اوقات انسان جوش میں زیادہ کرتا ہے اس کا تحمل نہیں کر سکتا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس مجھے تلاوت سے روک رہے ہیں میں تو تلاوت کر رہا ہوں ان کا تو مطلب میں سمجھ گیا ان کا مطلب یہ تھا کہ اتنی زیادہ تلاوت ایک دن کے اندر لیکن یقین کریں کہ اس دن میں نے جب بائیسیں بارے پڑھ لیا نا تو میرا دل اتنا بھر گیا پھر میرا کئی دن تک قرآن اٹھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا اتنا زیادہ طبیعت کے اوپر اس کا اثر ہو تو وہ مجھے اسی بات کا کہہ رہے تھے کہ بندہ شوق اور رغبت کے ساتھ پانچ چھ پارے کی تلاوت کرے یا جتنا وہ کرتا ہے کر سکتا ہے کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے اوپر جبر کر کے اتنی زیادہ کر لے کہ پھر اگلے دن اور پھر کئی دن تک طبیعت ہی بحال نہ ہو دل ہی نہیں چاہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا ان چیزوں تو, تو یہ بھی توازن کے خراب ہونے کی وجہ ہوتی ہے پیمانے توازن کے جب انسان عبادات کے اندر بھی آپ ایک چیز کے اوپر زور دیں گے اور شروع کر دیں گے اور جوش و خروش کے ساتھ کریں گے اور پھر اپنی سے زیادہ کر لیں گے پھر آپ اس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اس کو چلا نہیں سکیں گے اس پہ عمل اور مداوت نہیں ہو سکے گا تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس بات کی مشق کریں ہم اس بات کی پریکٹس کریں کہ ہر عمل میں ہم سے توازن کا پیمانہ نہ چھوٹے عدل کا پیمانہ نہ چھوٹے عدل کے بالمقابل جو وصف ہے وہ ہے ظلم یعنی اگر انسان میں عدل نہیں ہوگا تو اس میں ظلم ہوگا اور ظلم اتنی سخت چیز ہے آپ نے وہ مشہور مقولہ سنا ہوگا نا کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتیں یعنی کفر پھر بھی کائنات کے اندر جو کائنات کا تکوین نظام ہے کفر ٹالریٹ ہو جاتا ہے یعنی دنیا کے اندر آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر ہے ظلم نہیں ہوتا ظلم کا دنیا میں جواب ملتا یعنی کفر میں بالکل اس کا امکان ہے کہ کافر کو دنیا میں سزا نہ ملے ایس کی لاکھوں مثالیں ہوں کہ اس دنیا میں کافر پکڑ آئی نہ اس کی پکڑ آخرت میں ہو. لیکن ظالم پر دنیا میں ضرور پکڑ آتی تو اور ظلم اثر کیے بغیر نہیں رہتا چاہے وہ چھوٹے چھوٹے ظلم ہوتے ہیں بعض اوقات لیکن ظلم کا اثر ہوتا ہے اور اگر انسان اپنے مزاج کو عادلانہ نہ بنائے عدل کو اپنی طبیعت نہ بنائے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سے کہاں کہاں ظلم ہو رہے ہیں کہاں کہاں پر وہ ظالم بن رہا ہے یہ ظالم بننے کے لیے کوئی بہت بڑا حکمران ہونا ضروری نہیں ہے ہم اپنے اپنے دائرے میں ظالم ہوتے ہیں وہ ایک عالم بیان میں کہہ رہے تھے نا کہ آج کا سرمایہ دار بھی ظالم ہے آج کا مزدور بھی ظالم ہے مزدور اپنے دائرے میں ظلم کرتے ہیں بڑے بڑے تاجر اپنے دائرے میں ظلم کرتے ہیں ریڑی والے اپنے دائرے میں ظلم کرتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ ایک ریڑھی پر پھل فروخت کرنے والا بھی اپنے دائرے کے اندر جو بدیانتی اس سے ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کیسا پھل آپ کو اس نے سامنے کیا رکھا ہوا ہوتا ہے نیچے کیا رکھا ہوتا ہے اور آپ کی ذرا اگر نظر چوک جائے تو آپ وہ کیا چیز شاپر میں بھر کے دیتے ہیں گھر جا کر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ سامنے کا جو منظر تھا وہ جو لگے ہوئے تھے سامنے اس کو دیکھ کر آپ وہاں گئے اور اس نے اس کی آڑ اوٹھ کے اندر بالکل گند رکھا ہوا تھا اور دو ادھر سے اٹھائے اور چار ادھر سے ڈالے اور آپ کو شاپر پکڑا دیا اگر آپ نے ذرا سا اس پہ احتجاج کرنا چاہا تو آپ سے واپس لے کر آپ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ یہ اس کا اپنے دائرے کا ظلم میں چھوٹا سا اس کا کاروبار ہے چار پانچ ہزار روپے کا اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن ظلم اس دائرے کے اندر بھی کر رہا ہے اور عربوں والے اپنے اپنے طریقے سے جن کے پاس عربوں روپے ہیں وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں تو ظلم کے لیے کوئی بہت بڑا عہدہ ہونا کوئی بہت بڑا منصب ہونا کوئی بہت بڑی بہت زیادہ مال ہونا ضروری نہیں ہے انسان اپنے اپنے دائرے میں چھوٹے سے چھوٹے دائرے کے اندر جتنا اس کا جتنے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے اندر وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کا جو ہے وہ اثر ضرور ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کہ عدل یا اعتدال کے اہم اجزاء کون سے اس میں پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک عقائد اور عبادات میں عدل کرنا یعنی اپنے عقائد کو پرانی تعلیمات کے مطابق کرنا اور اپنی عبادات کو شریعت کے مطابق کرنا عبادات کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ بھی ظلم ہوتی ہے عبادت کے نام پر یہ ہوگا جو کچھ جو چیزیں ہو رہی ہیں دوسرا یہ کہ خرید و فروخت ہے نکاح طلاق وغیرہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر عدل کرنا مخلوق اور ہر بندے کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا کسی بندے کا انسان کے اوپر حق رہنا چاہے عدل یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو جذبات ہیں جیسے کہ قوت غضب ہے قوت رحم ہے قوت شہوت ہے جو انسان کے اندر کے جذبات ہے ان قوتوں کے اعتدال سے ہی انسان کے اخلاق بنتے ہیں یہ جو قوت غذبیہ ہے غصے کی قوت ہے اس میں بھی ایک اعتدال ہوتا ہے توازن ہوتا ہے یہ مقصود ہی نہیں کہ آپ کو غصہ نہ آئے اگر آپ کو غصہ ختم ہو جائے نا آپ بالکل کسی کا تو بغیرت بن جائے گا اس کو پھر غیرت کی چیزوں پر بھی غصہ نہیں آئے گا البخص فی اللہ بھی نہیں رہے گا اللہ کے لیے دشمنی بھی نہیں رہے گی اور ایسا بندہ مجاہد بھی نہیں بن سکتا جس میں سر سے یہ مادہ ہی نکال دیا جائے تو یہ مقصود ہی نہیں ہے مقصود تو توازن ہوگا غصے کی کیفیت انسان کے اندر رہنی چاہیے لیکن کیسی متوازن متوازن کا مطلب کیا کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے مثلا آپ جہاد کر رہے ہیں تو کافر کے خلاف تو غصہ ہونا چاہیے انسان کے اندر تبھی آپ کر سکیں ورنہ تو نہیں کر سکتے تو ان چیزوں کو ان اخلاق اپنی اپنے اندر موجود ان جذبات کو اسی طرح اگر شہوت ہے جنسی خواہش ہے اگر اس میں اعتدال اگر اس کے اندر یہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو انسانوں کے تناسل یعنی نسل آگے بڑھنے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے لوگ شادیاں ہی نہیں کریں گے تو اس کے وہ بھی مطلوب ہے لیکن کس طرح مطلوب ہے ایک اپنے دائرہ اعتدال کے اندر تو اس میں بھی عدل اسی طرح اگر آپ کے درمیان آپ کبھی آپ کو مختلف اپنے رشتہ داریوں میں خاندان میں اور اپنے قبیلے میں اپنی برادری میں اپنے لوگوں میں اپنے محلے میں اپنے دفتر میں کہیں پر بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑ جائے تو اس کے اندر انسان عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ چھوٹنے پائے اور کسی چیز کا لحاظ نہ کریں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عبی ابن ابنِ کے درمیان ایک تنازع ہو گیا کسی درخت کھجور ہوئے درخت کے مسئلے پر درخت کٹا تھا عبی اس پر ناراض ہوئے حضرت عمر سے کہا حضر عمر زمانے میں امیر علومین تھے خلیفۃ المسلمین تھے حضرت عمر نے اب وہ تو خود امیر تھے فیصلے تو امیر کے پاس آتے ہیں تو حضرت عمر اب تو فریق ہو گئے یعنی امیر عمینین سے ہی مسئلہ ہو گیا تو حد عمر نے ادوبئی سے کہا کہ چلو کسی تیسرے بندے کو اپنا سالس بناتے تو ان کا ٹھیک ہے زید ابن ثابت کو بناتے رضی اللہ تعالیٰ عمر نے کہا بالکل ٹھیک یہ دونوں حضرت زید کے پاس گئے خود گئے تو حضرت عمر نے یہ نہیں کیا کہ میں امیر المین و زید کو بلا لیں میرے پکا نہیں چلو چونکہ ہم تو فریق ہیں دونوں سالث کے پاس خود جانا چاہیے ہم سالث کے بعد خود چلتے ہیں تو وہاں گئے تو حضید کو جا کے بتایا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا آپ کو ہم نے سالس بنائے تو حضرت زید نے پوچھا کہ حضید نے حید عمر کو دیکھ کر کہا کہ چارپائی کا جو سرہانہ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا کہ آپ ادھر آ کر بیٹھیں بڑے ہیں عمریں بھی بڑے ہیں اور درجے کے اندر تو بڑے ہیں ہی ہیں حید عمر نے فرمایا کہ زید تم نے عدل نہیں کیا میں ابھی تمہارے پاس امیر العمین کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں میں تمہارے پاس ایک فریق کی حیثیت سے آؤں تو میں اپنے دوسرے مقابل فریق سے اچھی جگہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں اور تم تو حکم ہو یعنی تم تو فیصلہ کرنے والے ہو اگر تم یہ ڈسکریمنیشن کرو گے تم کیسے ہو تو آپ جا کر ادھر ہی بیٹھے جہاں پر ابئی اب نکاب بیٹھے اور اس کے بعد بات آئی کہ حضر زید نے اس نے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کیا حضرت اوبئی نے تو دعویٰ پیش کیا حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا تو حضید نے ابی سے کہا کہ اب قاعدہ یہی ہے کہ مدعل کو قسم کھانی پڑتی جس پر دعویٰ کیا گیا تو حضر عمر پہ قسم آ رہی تھی تو حض حضرت زید ابن ثابت نے حضر ابی سے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ امیر المینین کو قسم کھانے پر مجبور نہ کر میں اور میں کسی اور کے لیے درخواست نہ کرتا لیکن یہ امیر المومین ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی وقت قسم کھائی اور پھر ایک اور قسم کھا کر کہا کہ واللہ زید تم صحیح قاضی تب بن سکتے ہو کہ جب تم عمر اور ایک عام آدمی کی درمیان کوئی فرق نہ کرو وہ قسم بھی کھائی جو جو جس جو ان کا دعوت تھا جس پر انہوں نے انکار کیا زید کی بات اور حضرت عبئی بھی انکار ہوا پھر کہا کہ حضرت سے کہا کہ دیکھو تم پھر پہلا تو مجھے الگ بٹھا رہے تھے یہ بات عدل کے خلاف تھی اور اب تم زید سے تم ابئی سے کہہ رہے ہو کہ عمر سے قسم نہ اٹھوا اس لیے کہ امیر نی... نہیں زید میں قسم بھی کھاتا ہوں اور اس بات بھی قسم کھاتا ہوں کہ صحیح عادل قاضی تم اس وقت بنو گے جب تم عمر کے اور ایک عام آدمی کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دو ایسا عادلانہ مزاج حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تھا اسی طرح حضرت زید ابن اسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کا گھر مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا جڑا ہوا تھا ابھی بھی وہ بالکل آسانی سے لوکیٹ ہو سکتا ہے اب تو بالکل ظاہر بات ہے کہ مسجد کے بالکل بیچ میں ہے لیکن ایک خاص طریقہ ہے میں نے کسی کلاس کو پتہ نہیں اپنے یہاں البرحان کے اندر بنا کے دکھایا بھی تھا کہ وہ کہاں پر ہے وہ کونہ بنتا تھا یہ وہی گھر ہے جس کا پرنالہ حضرت عمر نے اکھاڑا تھا پھر دوبارہ لگایا تھا اس یہ گھر حضرت عمر مسی نبی کی توسیع کرنا چاہ رہے تھے تو حضرت عباس سے انہوں نے کہا کہ یہ گھر آپ قیمتا ہمیں دے دیں سٹیٹ کو ریاست کو تاکہ ہم اس کو مسجد میں شامل کریں انہوں نے فرمایا میں نہیں دیتا کہاں پھر ہدیہ کر دیں کہاں کرتے کہاں خود مسجد میں شامل کر دیں کا نہیں کرتے تو عمر نے فرمایا کہ ان تین میں سے تو ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا یا قیمت لے لیں یا مسجد میں خود شامل کر دیں یا ہم مجھے ہدیہ کر دیں کہ میں اس کو شامل کر جو لیکن تین کاموں میں حضمت تھوڑے زوردار قسم کے آدمی تھے نا پتہ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں تینوں نہیں کرتا اور اس پر ہم کسی کو اپنا سالس مقرر کر دیتے تو حضمہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ سالس مقرر کریں جس کو بھی آپ مقرر کر دیں تو انہوں حضرت ابئی ابن کہا کو سالس مقرر کر یہ وہی ابئی ہیں جن کے ساتھ پہلے والا مسئلہ ہو ان کو کہا کہ ہمارے سالس ہوں تو ٹھیک ہے سالس تو حضرت عبائی کے پاس قصہ کیا دونوں حضرات حاضر ہوئے تو حضرت عبائی نے فیصلہ کیا کہ حضر عمر سے کہا کہ آپ یہ گھر حضرت عباس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ عبائی یہ فیصلہ آپ کتاب اللہ سے کر رہے ہیں یا سنت رسول اللہ سے کر رہے ہیں کس چیز سے آپ کو یہ فیصلہ ملا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حدیث سے فیصلہ کروں اور تمہوں نے فرمایا کیا حدیث تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سُنا کہ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے مسجد اقتصاد کے ساتھ تو جب وہ کوئی دیوار بناتے بیت المقدس کی تو صبح وہ گری ہوئی ہوتی تھی پھر بناتے صبح پھر گری ہوئی ہوتی تھی تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کی طرف کی کہ اگر آپ اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو جس کی زمین ہے اس سے اجازت لی. شاید اس مالک کی اجازت نہیں تھی کیا تھا تو یہ سن کر عمر نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے ادباس نے کہا پائے آپ کی مرضی میں آپ سے نہیں لے سکتا تو دباس نے کہا کہ اب میں دیتا ہوں اس کو مسجد کے لیے اب میری طرف سے مسجد کے اندر شامل لیکن مطلب یہ تھا کہ اس طریقے سے میں نہیں دے جس طریقے سے آپ لینا چاہ رہے تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تو پھر عباس نے اپنی خوشی سے وہ کر مسجد کے اندر شامل کر تو کہنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کی کے مزاجوں کے اندر یہ عدل میں نے کہا کہ جب دو بندوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل سے اب آپ ابئی کے فیصلے کو دیکھیں اس تاثر کے بغیر فیصلہ کیا کہ ایک طرف امیر المنین ہیں اور ایک ان کی ذات کا مسئلہ بھی نہیں مسجد نبی کی توسیع اور مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ تھا چھٹا چھٹی چیز عدل میں یہ ہے کہ انسا, یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کے اندر ہم یکسانیت پیدا کریں ایک آدمی کا ظاہر بہت اچھا ہے دیکھنے کے اندر اور باطن نہیں ہے تو یہ عدل تو نہیں ہے اور اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا باطن بہت, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میرا ہم دل کے بڑے اچھے ہیں اندر سے ہم بڑے لیکن اس کا کوئی اثر اس کے ظاہر پر نہیں ہے آج کل لوگوں آپ نے دیکھا ہے نا کہو کہ ظاہری چیزوں کے اوپر کہیں گے کہ داڑھی کا کی بات ہو تو کہتے ہیں وہ جی اسلام میں داڑھی اور داڑھی اسلام کیا پتہ نہیں کیا جملہ کہتے ہیں داڑھی اسلام میں ہے اور اسلام داڑھی میں نہیں ہے اور پردے کی بات کرو تو کہتے ہیں اصل پردہ تو جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے اور آنکھ کا ہوتا ہے اب تنفرانی ساری چیزیں ہر چیز کو باطن اندر گھسا دینا اور ظاہر پر اس کی کسی چیز کا بھی اثر نہ ہونا تو یہ بھی عدل نہیں ہے دونوں چیزیں ظاہر اور باطن دونوں کے بر اس کے اثرات ہونا چاہیے اسی طرح کسی آدمی کے بارے میں جب رائے دیں چاہے آپ کو اس سے اختلاف تو عدل کی بات کریں بعض اوقات ہم لوگ اپنے مدد مقابل لوگوں کے اگر وہ مسلک میں فرقے میں اسکول آف تھاٹ میں مکتب فکر میں ہم سے مختلف ہیں تو ہم عام طور پر ان کی طرف سے وہ بات کرتے ہوئے یا ان پر کوئی فتویٰ لگاتے ہوئے یا ان کو گمراہ قرار دیتے ہوئے بعض اوقات عدل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ سے ان چیزوں کو ان کی طرف منسوخ کریں گے جس سے وہ خود انکار کر رہے ہوتے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے نہیں نہیں تم کرتے ہو ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ میرا عقیدہ نہیں نہیں نہیں تمہارا عقیدہ یہ تو تھوپ دیتے ہیں چیزوں کو لوگوں کے اوپر یہ عدل کے خلاف جتنی بات ہو اتنی بات کرنی چاہیے بات میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے یا الدینہ منقون و قوامین بلّہ شہد اب القسم بلا اجرمن کم شناعن و قومین علا اللہ تعدل عدل اقرب الطق یہ وہ اس کے عدل کے اہم اجزاء ہیں آخری بات یہ کہ وہ چیزیں کون سی ہیں جو عدل اور اعتدال عدل اعتدال میں تھوڑا فرق ہے لیکن آپ کے لیے تو ہٹانے والی ہے اس پہلی چیز نفسانی خواہش انسان جب نفس کا غلام ہوتا ہے اس کی باغیں اس کے نفس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں نفس عادل پر کبھی نہیں چلنے دیتے نفس افراد تفریح افراد تفریت کہتے ہیں ایک انتہا یا دوسری انتہا زیادتی کی انتہا یا کمی کی انتہا اس پر لے کر چلتا یہ نفس کا طبیعت اور مزاج جو آدمی نفس کے ہاتھ میں جس کے نفس کے ہاتھ میں اس کی باغیں ہوں گی وہ اس کو عدل کے رستے پر نہیں چلنے دے گا تو نفسانیت سے انسان کو دور ہٹنا چاہیے دوسری چیز اقربہ پروری کا مزاج رشتہ داری ہم مسلک ہونا اور اسی طرح اپنی کوئی سیاسی جماعت ہے کوئی مذہبی جماعت ہے عصبیت جس کو کہیں صوبائیت کی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پہ برادری کی بنیاد پہ فرقہ وارانہ تقسیم کی بنیاد پر ہم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات ایک بندے کو یہ مارجن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری زبان بولتا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے یہ ہماری قوم کا ہے یہ فلانے کا ہے یہ اس بنیاد پر یا یہ میری پارٹی کا بندہ ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ اپنی پارٹی والے کے لیے ہم سو چیزیں بھی ٹھیک سمجھیں گے اور مخالف کے لیے اس کا ہزارواں حصہ بھی اگر ہو تو اس کے اوپر زندگی تنگ دنیا تنگ کر دیں اس کے لیے یہ عدل کا مزاج نہیں ہے تو ان چیزوں کے ساتھ اس قسم اس کو عربی کے اندر قرآن کی اصطلاح میں تہذب کہا گیا ہے شریعت کی اصطلاح میں تحزب کا مطلب ہوتا ہے پارٹی بازی گروہ بندی کہ آپ اپنے گروہ بنا کر الگ ہو جائیں مسلمانوں سے اور پھر یہ سمجھیں کہ آپ کا گروہ حق پر ہے باقی سب لوگ غلط اس کو اس سے انسان میں عدل ختم ہو جاتے اسی طرح عدل سے ہٹانے والی تیسری چیز کیا ہے کسی معاملے کے تمام پہلوؤں کو سامنے نہ رکھنا ایک بندے کی بات سن کے فیصلہ کر لینا عدل کے خلاف ہوگا میرے پاس آپ آئے آپ دو بندوں کا مسئلہ تھا میں نے آپ کی بات سنی اور فیصلہ کر دیا دوسرے فریق کی سنی نہیں ہر رکمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں مشہور ہے کچھ نصیحتیں کچھ تو قرآن میں آئی ہیں تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور اس کی آنکھ نکلی بھی ہو اور آ کر کہے کہ فرانے نے میری آنکھ نکال دی ہے تو رائے مت بنانا جب تک اس سے نہ پوچھو ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کے آ رہا ہو ظاہر پاس ہے کسی کی آنکھ نکلی بھی ہے تو آپ کو تو بہت ترس آئے گا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس نے اس کی دونوں نکال لی ہیں اس نے جواب میں ایک نکال لی ہے اسے دوسرے فریق کو جب تک ہم ایک معاملے کے تمام پہلوؤں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ہم سے عدل کا فیصلہ نہیں ہوگا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی کام کے اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا سبب کیا ہے مثلا کسی بندے کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ اس نے کسی بندے کو مار دیا ہے تو آپ فوراً قتل نا حق کا فتویٰ شادر کرتے ہیں اس پر ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو مارا گیا ہے وہ کوئی ڈاکو تھا جو اس کے گھر کے اندر کودا تھا اور اس کی جان مال عزت اور آبرو خطرے میں پڑ گئی تھی اور اپنی جان مال عزت اور آبرو بچاتے ہوئے اس سے یہ قتل ہوا یا آپ کسی آدمی کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی بچے کو سختی کر رہا ہے اس کے ساتھ برا بھلا کہہ رہا ہے یا اس کو ہلکی پھلکی مار دے رہا ہے تو آپ ایک دم سوچیں کہ یہ دیکھو یہ کتنا ظالم آدمی ہے اس بچے کو کیوں یوں کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ باپ بیٹا ہوں اور بیٹے کو کسی بری عادت سے روکنے کے لیے باپ تعدبی کارروائی کر رہا تو اگر ہم کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو عادل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اسباب معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے بغیر اسباب معلوم کیے بغیر رائے قائم کرنا عام طور پر وہ عدل کے اوپر نہیں ہوتی تو یہ تین چار اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان عدل سے دور ہوتا ہے اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ان چیزوں کا اہتمام کرے جو سات باتیں بتائیں اس کا اہتمام کرے تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ عدل کے اوپر آ جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں عدل اور قسط کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں وہ آخردہ